ایک چیز اور خواتین اپنے گھروں میں کریں وہ یہ کہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ایک وہ گھر فی ہا قلبن ہی جس گھر میں کتا ہوتا کتے والے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے اللہ یہ کہ وہ کتا چوکیداری کے لیے ہو پیٹ نہ ہو پیٹ سم پال, پالنے پالتو کے طور پر چوکیداری داری کے لیے پانچ جگہ ہوتی ہے ضرورت پڑتی ہے مطلب چوکیدار نہیں رکھ سکتے اور گھر میں چور آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو بعض لوگ کتا رکھتے جو چو, چوکیداری کی لیے اجازت ہے شکار کی لیے اجازت شکار کی شکاری کتے کے علاوہ اور چوکیداری کے کتے کے علاوہ بطورے کیا کہتے ہیں اس کو ایک ہے شوقیہ اور ویسے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے موٹے سے کتے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ شکاری ہوتے ہیں نہ کوئی اس کیا کہنا چاہیے اس کے نہ وہ حفاظت کو, اس کی تو خود حفاظت کرنی ہے اکثر چوری ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا اخباروں میں اشتہار آتا ہے میرا کتا بڑا پیارا سا اور فلانا سا وہ چوری ہو گیا تو یہ تو یہ کمبخت تو چور سے بچانے کے لیے ہے تو یہ خود کیسے چوری ہو گیا تو اس قسم کے جو کتے ہیں یہ جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں گھروں کے اندر اس کو نکال دیں اگر گھر کے اندر ہے تو نکال دیں ویسے ایک بات بتاتا ہوں لیکن وہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے ہمارے دوست تھے انہوں نے کتا رکھا ہوا تھا ویسی شوقیہ تو اس کتے کو ان کی بیوی بی ان کو کہتی رہتی تھی کہ بھائی کتا گھر سے دور کرو اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہ مانتے نہیں تھے تو ان کی بیگم صاحبہ نے ایک دن گوشت کے اندر زہر ملا کر اس کتے کو دے دیا اور بتایا کتا مر گیا وہ صاحب اتنے پریشان مجھے بار بار کہیں کہ جی پتہ نہیں کس بدبخت نے سو کچھ کھلانے کو کچھ ایسی چیز دے دی ہے کہ کتا مر گیا بہت عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بیگم صاحبہ کا کارنامہ تھا انہوں نے دیا تھا اس کو تاکہ گھر کے اندر جو ہے وہ رحمت کے فرشتے آ سکیں ایک تو جس کے گھر میں کتا ہوگا دوسری چیز جس گھر میں تصویر یا مجسمہ ہوگا تصویر یا مجسمہ ہوگا ہم نے دیواروں کے اوپر تصویریں لگائی بھی ہوتی ہیں یادگار کی شادی کی تصویر ہے اور سالگرہ